بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجّل الله ظهورهم عنا الحمد لله رب العالمين والصلاه على رسوله الكريم وعلى الذي واصحابه اجمعين بالله من الشيطان الغزير بسم الله الرحمن الرحيم ان الشيطان لكم عدو عض فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير قال <تصفيق> آيا ثامنتم بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله وما بدون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 قوم نکلے گی اگلی روایت کے اندر آیا ہے مثل کا لفظ کدھر گیا فیوشے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روایت کنزلم کے اندر طبرانی کبیر کے حوالے سے عبد اللہ ابن عمر سے روایت فیوش کو یا قومن مثلا حاضہ یش علون بے کتاب اللہ آداب یکراؤن کتاب یکراؤن کتاب اللہ محلہ کا تن روس و یا محلہ کا تن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 ہمارے زمانے کے خارجی عبد الوہاب کے متبین <تصفح> آپ <تارید بارد. تصفح> فرماتے ہیں دن مختار والوں نے کہا سمل خان جون تا سلا سکن امام کی فرما برداری و تاج سے نکلنے والے تین ہیں اتوا و طریق و علم حکم حکم ان کو پہلے معلوم ہو چکا و وہ بغاق وہ یچی و حکم ان کا حکم آگے رہا باغیوں کا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 بغات کا حکم دیا یعنی کیا مطلب کہ قتل ان اس وقت ہوگا جس وقت وہ کریں سمجھ رہی ہے حکمام حکمل بغا اسی وجہ سے کہا ہے باغی جب تک بول کر حکومت کے خلاف حکومت قتل کر سکتی ان کسی کے خلاف بولنے پر قتل کیا جا سکتا کوئی آدمی سوائے اللہ رسول کے یا پھر صدم ہو جائے گا الگ بات ہے ورنہ کسی میں وقت کے خلاف بولنے پر قتل کیا جا سکتا کسی یا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 اجی بازو کا حصہ جو ہے وہ آگے پاس ایسے تھوڑا سا قدرت نے رکھا ہوا تھا انسانی بناوٹ اور تخلیق اور انسانی بدن کے اندر یہ بھی اسی طرح نقص میں مبتلا تھا وہ بھی ذہن بھی ایک بدن ملتا ملتا جلتا سمجھ نہیں آ رہا یہ تو ایک عجیب اتفاق تھا تو وہ واقعی مولا علی نے جب ان کو قتل کیا کچھ توبہ کر گئے زیادہ کو مار دیا گیا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 اب باپ فرید بھی اس میں آ جائیں گے جہاں تک کبھی کا نام نہیں پہنچا سبحان اللہ جب تک پریلوے کا نام نہیں پہنچا عالیہ سنت و جماعت کی بات کرو گے تو تمام انبیاء ہم بیا اہل سنگت میں سبحان اللہ مولیا ملائکہ بلکہ میں تو کہتا ہوں ملائکہ ملائکہ علیہ سند میں داخل ہیں جب جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا سجدہ کرو آدم کو تو سب سے پہلے فرشتے جھوک پڑے فرشتے جھک پڑے اور یہ موہر لگا دی انہوں نے خجال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 امام اہل سنت کی وفات ان کے بعد ہے بہت بات ہے امام اہل سنت کی وفات امام شامی کے بہت بات ہے اسی بارہ میں تیرہ سو چالیس فضری کو ان کی وفات ہے ان کی وفات کا بارہ کتنا عرصہ پہلے کے امام احمد رضا سے بتائیں بات کر ولادت ہوئی امام شاہ کی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 خبردار سن لو یہی جھوٹے کوئی حق پر نہیں ہے یہ باطل والے استحضا مشان شیطان نے ان پر غلبہ کر لیا یہ اس کے دا مغلوب دا بندے بن گئے, <سؤال> <بندے> بن گئے. <سؤال> <صفح> ذکر الله ان کو اللہ کا ذکر اس نے بھلا دیا دین بھلا دیا جو حق تھا اتباع تھی بزرگوں کی وہ سب ختم کروا دی ان سے بلا کا حزب ال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 اچھا بچہ یہ اس کی تحقیق ہے اس کے اوپر ہاں امام شای کے اوپر لکھی ہوئی بارہ سو اکتالیس ہے جی وفاق بارہ سو اکتالیس اچھا دارول جھیل والا پیرو یہ لکھا اس پر کیا کیا اسی وہ جو وہاب یقال الحم البہاب تھا نا ادھر دیکھو آپ کو یہ صاف نظر آ رہا ہے اس پر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 اور یہ بھی اپنے آپ کو عملی کہتے تھے وہاں پر ہم تو عملی ہیں اور عجیب بات یہ ہے یاروں کو جب گرفت ہوئی کہیں سے تو فورن کرکٹ کی طرح رنگ بدل گیا ارے بھائی ہم کہتے ہیں کسی کو بلد. ہم بلد ہی کہتے تھے ابن عبد الواب نے اندازہ لگاؤ جس کے فتووں پر جس کی تحریر پر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 اور تازہ ترین بات کیا ہے تازہ ترین کے علاوہ سب کو مشرک کافر ہے تاکہ اپنے بڑوں کو بھی یہ کہہ جاتے ہیں جب ان کی مات ماری ہوتی ہے طالب <laughs> <laughs> شہزان ہیں کہ طالب الرحمان راول پنڈی کا بڑا مل اس کنیر کے ساتھ میری بات ہوئی میرے وکیشن ہے میرے پاس بڑی پڑی ہے تو اس کے اندر میں نے پوچھا شاہ ابری اللہ محدید سے میں نے کہا جی بہادرۃ الموجود کاظریہ جو ہے رکھنے والا پہٹا صاحب کافر ہیں مشرق ہے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 وہی خبر سکی بات ہے مسلم صاحب مسلم ہے وہ آ گیا نا وہ ہمارے آدھی سے میں بھی آ گیا وقت دیکھا وقت کیا چلو ٹھیک ہے سمجھ نہیں آ اب اس کے بعد جب میں نے تاکیق کو آگے بڑھایا نا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 اچھا جی دیلوی اور کتاب تریم وغیرہ اس کا ذکر میں کروں گا ہی. یہ بھی دیکھ لیں آپ لین میں رکھنا ادھر گیا وہیوں کا قائد دو سو بیاسی شفا کتنا دو, دو سو, بیاشی شفر. سو بیاشی شفر.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 ایک شاخ کہہ رہا ہے ان شخص تھا اور فیض الباریک المحمد المف کان اللہ انور شاہ کشمیری اما محمد رفت الب نجدید بلی درخلی رز میں کون دماغ تھا وہ ماٹھے دماغ تھا علم کا تھوڑا تھا فقانا یہ تھا سارا حکم بالکفر کفر لوگوں کو کافر کہنے میں جلد باز تھا بلا مفی حضل واطی اللہ ما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 وہابیوں کے قائد اند... ان... اس کو کہتے ہیں چال بازی اب دیکھو میں چال بازی ان کی تم... تمہیں دکھاتا ہوں عجیب و غریب ایمان سے بتانا یہ جی دو بندی لوگ جو ہیں امام احمد رضا بریلوی اور سنیوں کے متعلق یہ کیا کہتے ہیں بذاتی جی جی مشرق جی جی واجب القاتل جی پتہ نہیں کیا کیا ان کے فتوی جی ہیں جی حتیٰ ان کا رسالہ چھپا مم. نکلا ہے وہ نام ہے اس کا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 یعنی جو اٹھ رہا ہے وہ آیا تھا اور جامعہ اشرفیہ کا فاضل تھا یہ جی میلال اشرف کا ساتھی تھا اس نے کہا آپ کے پاس اس کا نام مجھے علی, علی علی رضا ر... علی, رضا, علی رضا, نہیں رضا نہیں کر رضا کیسے ہوتے ہیں علی نام تھا اس کا <laughs> وہ آیا تو اس نے یعنی بات ہاں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 وطن سے بنتی ہے حسین تم تو پکے ابولاب آب. اس hmm. نے پہل کا بچا دیا hmm. دنیا میں یہ بدھوں پر خلاف طوفان کھڑا ہو گیا مر گئے منہ نکالنے کے نہیں تھے لوگوں کو منہ دکھانے کے نہیں تھے اس hmm. وجہ سے یہ غصہ رکھتے ہیں اسے. ہمارے پالم اقبال سے hmm. hmm. سمجھنی بات کی آ رہی میں وہ پختہ تھا اپنے آج ہی میں نے شیر لکھا ہے اس کے جاوید نامے سے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 یعنی کیا مطلب پکے کنگلے بننے سے ہیں. <تصفح> کنگلے میں اس واسطے اپنے پڑھا سارے تاکہ پکا کنگلا بنے اور موجودہ انوار لوں میں ہیں اور مناسب کو اور گزر بازو اور کیا, کیا؟ انگریزی ٹسو کیا, کیا تمہاری بات بیان کریں کیا کیا تمہارا ظلم بیان کریں خیر تم بھی بھاگیوں کے ساتھ جو انگریز کے سمجھنا سمجھنا ذرا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 تو یہ حقیقت کے خلاف چلنے والے ہیں اگر حقیقت نہیں تو انہوں نے منافقت کی ہے ایک <laughs> <باقی Bombe> کی بات دوسری بات یہ ہے سے پوچھو تمہارے بڑے جی سب لکھتے ہیں کہ فلاں یا رسول اللہ کہنے والا مشرق فلاں کہنے والا مشرق سب ہے جی مدد مانگنے والا مشرق فلاں عقیدے والا مشرق کہتے مشرق بتکی کافر کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں اچھا ادھر کہہ رہے ہیں